آدمی دعویٰ تو کرتا ہی ہے میں اس کے رسول والا ہوں میں محبت رسول والا ہوں لیکن ہمیں چند ایسی باتیں بھی دیکھنا ضروری ہیں کیا واقعی ہی میرے اندر وہ علامات عشق رسول کیا پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی اگر نہیں پائی جاتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے اقوال اور افعال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی پیروی کرنا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کریں اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے آقا صلی اللہ علیہ و سلّم نے جن چیزوں کی ترغیب ارشاد فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا ان کی اتباع اور فرما برداری کریں یہ بھی ایک بہت بڑی شرط محبت رسول کی علامت ہے پھر شاید جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی رکھی ہے اس سے یہ بھی دشمنی رکھے اور جس سے عداوت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے قرآن مجید سے محبت رکھنا قرآن مجید سے دل لگانا قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مزید فرقان حمید کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا اور اس کی تلاوت بھی ایسے ہی ذوق شوق کے ساتھ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کی باتوں کو یاد کرتا ہے وہ ان کے تذکرے یاد کرتا ہے وہ ان کی زندگی کے معاملات کو جاننا چاہتا ہے تو ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو بھی جاننا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو تجارت کیسے فرمایا کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے تو وہ معاملات کس انداز سے ہوا کرتے تھے آپ حقوق العباد کی ادائیگی کس انداز سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہونا یہ ایک عاشق کے لیے ایک محب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے